عربی میں روزے کو سوم کہا جاتا ہے اور روزے دار کو سائم سوم کا لفظی مطلب یا لٹرل میننگ رکنا ہے یعنی ٹو اسٹاپ ٹو ایبسٹین ٹو ریفرین یعنی رمضان کے دنوں میں کھانے پینے جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے روزہ دار کی پریکٹیکل ٹریننگ ہو کھانا پینا وہ آخری چیز ہے جس سے کسی آدمی کو روکا جائے کھانا اور پانی تو انسان کی بیسک نیڈس ہیں لیکن اس کی نیڈس کو بھی ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے روکنا دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح اپنے کو ٹرین کر لے اور اس لائق ہو جائے کہ خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی رک جائے یعنی اس کے ذریعے سے اس کو یہ پریکٹیکل لیسن ملے عملی سبق ملے کہ چاہے وہ رکنا جس کا خدا نے حکم دیا ہے تمہارے لیے کتنا ہی مشکل ہو تمہیں ہر حال میں اس سے رکنا ہے اور بچنا ہے اس لحاظ سے روزہ دراصل اپنے اندر سیلف ٹریننگ پیدا کرنے کا مہینہ ہے اسی طرح قرآن میں بھی روزے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو رائچیسنیس اور تقوع پیدا ہو اللہ اللہ کو تقوا بھی دراصل یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پابند بنائے پابند زندگی پر چلے یعنی اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو نہ کہ جب دل میں جو آیا وہ بول دیا اور جب دل میں جو آیا وہ کر لیا ایک بار کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابئی ابن کعب جو کہ بہت ہی بڑے صحابی تھے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو حضرت ابئی اپنے کہا نے ایک سوال کیا حضرت عمر سے کہ حلسلک ذات کہ کیا تم کسی دشوار گزار راستے سے گزرے ہو پرانے زمانے میں جو راستے ہوتے تھے بہت تنگ ہوتے تھے بعض اوقات صرف ایک ہی انسان جا سکتا تھا اور دونوں طرف ایسے درخت ہوتے تھے جس میں کانٹے ہوتے تھے چھپ جاتے تھے اب تو ظاہر ہے وہ زمانہ نہیں ہے سڑکیں ہوتی ہیں لیکن پرانے زمانے میں بہت ہی نیرو پیسج ہوتے تھے اور لوگ بہت ہی بچ بچاتے ہوئے گزرتے تھے تو حضرت ابن ابنکابع نے پوچھا کہ تم ایسے راستے سے گزرے ہو جو بہت ہی تنگ ہو دشوار گزار ہو تو حضرت عمر نے کہا ہاں تو حضرت ابن ابنقاب نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا یعنی تم کس طرح سے گزرے اس راستے سے تو حضرت عمر نے جواب دیا شمر تو بچتحد تو یعنی میں نے اپنے کپڑوں سمیٹ لیے تاکہ چبھ نہ جائیں کانٹے میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں کانٹوں سے اور میں بہت بچتا بچاتا اس راستے سے گزر گیا تو حضرت ابئی ابن کعب نے کہا ظالق کہ تقوعہ یہی ہے یعنی جو زندگی ہے وہ دشوار گزار راستہ ہے انسان کو چاہیے کہ وہ بچتا بچاتا اس راستے سے گزرے تو یہی رمضان کی اور روزے کی بھی اسپرٹ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوے والا مزاج پیدا کریں بچنے کا مزاج پیدا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ توفیق دے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم یہ مزاج پیدا کریں اپنے اندر تقوہ پیدا کریں اور یہ مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ پیریڈ ثابت ہو